صلی الله عليه وسلم واشر الامر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحده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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلونا ان كنتم مؤمنين وان سمعنا رضي الله تعالى نقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تدا عليكم كما تداعى الاكل الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ يا رسول الله بل أنتم يوميد كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقضفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داوت في كتاب الملاحب تمام كسبنك تعريفات اللہ رب العالمین وحید لا شریح کے لیے لائق ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالی کو مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاط پر محترم سامعین عزیز مار بہنوں مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے جیسا کہ سر یوسف میں اللہ نے اشار فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے بھائیوں نے سازشی انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام السلام کو کنویں میں ڈالا اور ان کے کرتے پر ایک بھیڑ کو زبا کر کے خون لگا کر اپنے والد کے سامنے لا کر پیش کیا تو وہاں انہوں نے کیا کہا تھا وما انتبن صادقین آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے مؤمن یقین کرنے والا وما انت اللنا، آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے گرچہ ہم سچے ہیں تو مومن یقین کرنے والا ہوتا ہے کس بات کے پر اللہ کی ذات پر فرشتوں پر رسولوں پر اس کی نازل کردہ کتابوں پر تقدیر کے پر قیامت کے دن کے پر یہ ایمانیات ہے ان چیزوں میں کہیں پر کسی بھی کس قسم کا شک اور شبہ ہوگا تو جان لی دیئے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا چاہے اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی شبہ ہو اس کی نازل کردہ کتاب فرشتوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں تقدیر کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں شبہ اگر کہیں ہوا تو یہ یقین کی ضد ہے اور یہی شبہات در اصل ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں یقین کو متزلزل کرتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے قرار کریں کہ ہاں نہیں اللہ کے بارے میں شک کرتا ہوں یا آخرت کے بارے میں شک کرتا ہوں نہیں بلے کہ زبان کے علاوہ ہمارا کردار بھی ہوتا ہے جو یہ ترشاتا ہے کہ دراصل ہمارے ایمان میں کمی ہے کہیں کمزوری ہے ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسانی زندگی کے معاملات اتنے بہتر ہوں گے اور یہ جتنا کمزور ہوگا تو اتنا ہم آپسی معاملات میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی اختلاف اور تنازعات کا شکار ہوں گے صحابہ کے درمیان ان کا ایمان و یقین کا معیار بہت بلند تھا بڑے بڑے اختلافات یوں ہی ختم ہو جاتے بخاری کی مشہور روایت ہے کہ جب دو صحابی ایک زمین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آئے اپنے تنازع کو لے کر آئے تو آپ نے یہی کہا تھا ہو سکتا ہے کہ تم میرے کوئی شخص چرب زبان ہو اپنی بات کو اچھے طریقے سے رکھنا جانتا ہو اور میں اس کی باتوں کو سننے کے بعد فیصلہ اس کے حق میں کروں جبکہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے تو جان لے کے میرے پاس سے جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے اگر دنیا میں ناجائز طریقے سے چرب زبانی کی بنیاد پر چاپلوسی کی بنیاد کے پر چمچہ گیری کی بنیاد کے پر کچھ ہم حاصل کر بھی لیں جو ہمیں نہیں ملنا چاہیے جو ہمارا حق نہیں ہوتا ہے تو دنیا میں وہ مل سکتا ہے آخرت میں نہیں بلکہ جتنا ہم اس طریقے سے ناجائز طور پر کمائیں گے حاصل کریں گے چاہے وہ عزت ہو دولت ہو شہرت ہو جو بھی ہو اتنا جہنم کا حصہ ہم خرید رہے ہیں یہ ایمانی کمزوری ہے ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنی خرابیاں اتنی برائیاں ایک مومن کے اندر پائی جائے گی ایمان در اصل ہماری ایمنٹی پاور ہے دفاعی قوت جس طرح کے انسان کے اندر اللہ نے جسم کے اندر پاور رکھی ہے دفاعی قوت یہ جتنی زیادہ مضبوط ہوگی بیماریاں اتنا کم اس کے پر حملہ ہوگی اور یہ جتنا کمزور ہوں گی بیماریاں اتنا زیادہ اس کے پر اٹیک کریں گے یہی معاملہ دراصل ہماری ایمانی زندگی کا ہے ہمارا یقین ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا یقین جانیے کہ اتنا زیادہ ہم برائیوں سے خرابیوں سے دور رہیں گے اور یہ جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے پر چاہے وہ عقیدے کی خرابیاں ہو معاملات کی خرابیاں ہو شبہات کے فتنے ہو یہ ساری چیزیں ہمارے پر حملہ ہم لاہور ہوگی یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل بن جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ نے دو چیزوں کے بارے میں کہا ولا تہین اللہ تحژل وہ کمزوری کو کہا جاتا ہے ولا ت حسن اور ملال یہ کب واقع ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ میں ایک چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ میری نہیں انسان دنیا میں بڑی تمنا بڑی خواہشات لے کر آتا ہے روزانہ اس کے دل و دماغ کے اندر عجیب و غریب قسموں کی خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں تبھی تو غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی باقاعدہ تجرباتی طور پر لکیریں کھینچی زمین کے پر کہا کہ یہ انسان کی خواہشات ہے جو بہت زیادہ ہے لکیریں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی کھینچی تھی انسان اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے کہ اچانک ایک بڑی لکیر آتی ہے جو تمام چھوٹی چھوٹی لکیروں کے پر حاوی ہو جاتی ہے اور وہ ہے موت ساری خواہشات دھری کے دھری رہ جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے آگے کسی کو چانس اور موقع نہیں ہوتا کہ مرنے موت کے آنے کے بعد کوئی امید باقی رہ جائے تو قرآن کا پہلی چیز یہ کہ کمزوری یہ کمزوری کون سی ایمان کی عقیدے کی یہ کمزوری ہمارے پر کیسے تاری ہوتی ہے ابھی جا خاص طور سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ تحریکیت کے شکل میں اخوانیت کی شکل میں اور ہندوستان کے اندر ان سے متاثر وحدت اسلامی اور دیگر تنظیموں کی شکل میں پیچھے سیمی تھی ان تنظیموں کی شکل میں ہمیں جتایا جاتا ہے ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان کمزور ہے ہم کچھ نہیں کر پاتے یہ ساری چیزیں ہمیں ترسائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے اور بتا کر دراصل اصل یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں جذبات میں لایا جائے اور جذبات میں آنے کے بعد جب کوئی غلط قدم اٹھائے تو وہ خود ہمارے اپنے لیے اور پوری مسلمان قوم کے لیے تباہی بربادی اور بدنامی کا ذریعہ بنے جیسا کہ ہم سیمی کے نام کے پر دیکھ رہے ہیں قرآن نے کہا اولا تہین کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا ہی مکلف ذمہ دار بنایا ہے جتنی ہماری استطاع اور طاقت ہے اگر ہم اپنے گھر کے مکلف ہیں ذمہ دار ہیں تو یہ ذمہ داری اسی حد تک ہے ہم پوری دنیا کے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ نہیں کہ سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے کویت میں کیا ہو رہا ہے یہ ذمہ داری ہم کو نہیں دی گئی ہے جتنی طاقت ہے اتنا ہی ذمہ دار ہم کو بنایا گیا ہے یہ مسائل لے کر آتے دیکھیں سعودی کے اندر یہ ہو گیا سنیما کھل گیا وہ ہو گیا یہ ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں اور غلط ہے تو غلط ہے ہم اسے صحیح نہیں بول سکتے لیکن یہاں ہم اپنے موبائل کے اندر مسجدوں میں لے کر آتے ہیں کیا کیا بھرا ہوتا ہے کیا اس چیز کے بر قابو ہے اور بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل عالمی سطح کی باتوں کے پر یہ بات کرتے ہیں عقیدے کی ایمان کی وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے تمہارے اپنی یہاں پر کیا ہو رہا ہے نہ تمہارا عقیدہ سلامت ہے نہ تمہارے معاملات سلامت ہے لوگوں کی گمراہ بڑی خطرناک ہے اتنی شدید اللہ رحم کرے یہ لوگوں کے حقوق کو گسب کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چلے لگا رہے ہیں دس تین بیس دن جماعتوں کے اندر جا رہے ہیں اور پتا یہ چلتا ہے ان کے معاملات کو دیکھنے کے بعد کہ اپنے سگے بھائی کے حق کو بہنوں کے حقوق کو دینے کو تیار نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ان کو جماعت کے اندر یہ بتایا جاتا ہے یہ ذکر کر لو فلا قسموں کی تسبیح کر لو سارے گناہ معاف کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا جو اپنے آپ کو ممبر کے پر پیش کیے نماز کے ادا کرنے کے بعد اپنی وفاق سے کچھ روز قبل کہ اگر میرا کسی کی جانب کچھ نکلتا ہے تو وہ لے لے کل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کے روپیے پیسے قرض یا میں نے اس کے پر کوئی زیادتی کی ہے اس کا بدلہ مجھے دینا پڑے نبی نے صاف کر دیا کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے ناجائز طریقے سے ان کا کوئی مال لیا زیادتی کی ظلم کیا تو یہ نہ تصبیحات سے معاف ہونے والے ہیں نہ توبہ سے معاف ہونے والے ہیں نہ ذکر کار سے کسی چیز سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے یہ خطرناک قسم کے فتنے ہیں یہ چیزوں کا علم نہیں ہے بڑے سے بڑے گناہ کرتے جا رہے ہیں عقیدے کی خرابیاں وادت الجود کا عقیدہ ہے شرکیہ باطل عقیدہ کہ ناؤز بلّہ ہر چیز اللہ کے ذات کے وجود کا حصہ ہے انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے قرآن جا بجا کہتا ہے کہ رحمان ارش پر مستبی ہے نہیں بتا ہے کہتے کہ ہر جگہ نوز بلا موجود ہے کہ کیا بات ہوئی نہ عقیدہ سلامت نہ معاملات سلامت اس کے بعد کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل سطح کی باتوں کو مسجدوں کے اندر وہی سعودی عرب کی برائیاں اس کا حاصل کچھ نہیں ہے اللہ نے جتنا مقلب بنایا ہے اتنے کے ہم ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں قرآن کا ولا کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو معاملات صحیح ہوں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا عقیدے کی سلامتی ہمارے معاملات کی سلامتی اور صحیح ہونے کی ضمانت ہے اگر کسی کے معاملات صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے دونوں چیزیں ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات زندگی کو ایمان باللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان سے جوڑا جا رہا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے اللہ کی ذات پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا یا اس میں کمی ہے اگر وہ رکھتا ہوتا تو اس طرح کی خرابیاں اس کے اندر نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے من کا جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے فل یقل خیرن اول چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے کس چیز سے آپ نے جوڑا اچھی بات کہنا ہے ورنہ خاموشی یہ ہمارے معاملات سے جڑی باتیں ہیں لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے معاملات اسی وقت صحیح ہوں گے جب ہمارا ایمان صحیح ہوگا اگر ہمارے معاملات کے اندر خرابی ہے تو لازمی چیز ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسم کھا کر گا تین کا تین مرتبہ واللہ لا یؤمن اللہ کی کسم و مومن نہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں, نہیں صحابہ نے پوچھا کہ کون کہا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو یعنی جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے آپ نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے ہر چیز ہمارے معاملات ہماری اچھائیاں ہماری برائیاں سب اسی کے پر منحصر ہیں اور اسی چیز سے جڑی ہوئی منسلک ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اللہ کی ساتھ کے پر بہت اچھا ایمان رکھتا ہوں اس کے معاملات خراب ہیں اس کی تجارت صحیح نہیں ہے جو اللہ آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرے گا اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کیا احساس دینا ہوگا اسے یقین ہوگا کہ میں اگر تنہائی میں ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کسی کی آنکھ میں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی کسی کی رسائی میرے معاملات تک نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اسے ان ساری چیزوں سے روک دے گا جو بندوں کے سامنے کرتے وہ جھجکتا جی ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات کے پر ایمان کا نتیجہ ہے یہ کمزور پڑے گا سارے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے حضرت مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب یہ گلی کا چکر لگایا کرتے تھے جائزہ لیا کرتے تھے ایک عورت کہہ رہی تھی درد برے اشعار تھے جو پڑھ رہی تھی جس کا شوہر مسلمانوں کی طرف سے جہاد پر گیا ہوا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو یہ چار پائی کے پائے چرچرا رہے ہوتے یعنی میں کوئی بدفعلی اور زناکاری کر بیٹھی یہ اللہ کا خوف تھا جو روک رہا تھا تنہائی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس کے بعد سپاہیوں کے پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ چار مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں سے علاحدہ نہیں رہ سکتے جتنی مدت تک ان کی بیویاں کی برداشت کر سکتی ہے اتنا ہی رہیں گے اس کے بعد انہیں واپس آنا ہوگا یہ دلیل ہے اللہ کے خوف کی تنہائی میں بھی کسی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھ سکتے آج کا نوجوان دھڑے کے ساتھ تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کیا کچھ موبائل کے ذریعے ہوتا ہے سب پتا ہے انسان کے چہرے کے پر اللہ نے ایسے تاثرات رکھے ہیں کہ اگر آپ نے تنہائی کے اندر کوئی خطا غلطی کی ہے گرچہ آپ کے اس عمل کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں لیکن چہرہ اور خاص طور سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی خطا اور غلطیوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے کچھ جرم کیا ہے چہرہ چھپا نہیں پاتا اس حقیقت کو گرچہ ہم لوگوں سے بچ کر وہ کام کرے چہرے کے پر آیا ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں عرب ان معاملات کے اندر بہت ہی جہاں دید ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو ایک یہودی عالم تھے ترمیزی کی روایت میں ہے کہ جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری کے بارے میں انہیں علم ہوا تو وہ گئے لوگوں نے شور مچایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں یہ کہتے کہ جا کر میں نے جیسے ہی نبی کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا چہرہ انسان کے معاملات کی عکاسی کرتا ہے اگر وہ نیک ہے اچھا ہے چہرہ آیا کر دے گا اس کی اچھائیوں کو اس کی خوبیوں کو اور اگر وہ برا ہے تو چہرہ اس کی برائیوں کو آیاں کر دے گا انسان اس کو چھپا نہیں سکتا ہے ملمہ سازی نہیں کر سکتا اللہ نے چہرے کو ایسا بنایا ہے تو قرآن مجید نے کہا اللہ تہین کمزور کیوں پڑتے ہو اگر ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ سلامت ہے تو کمزور پڑنے کی ضرورت کیا ہے دنیا دار المتحان ہے آج ہمیں لگتا ہے کہ کفار کو غلبہ دیا گیا ہے تو وہ بھی امتحان ہے ہر کسی کی آزمائش جدا جدا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو اہل ایمان ہے دنیا کی ساری قوتیں ان کو عطا کر دی جائے ایمان کی وجہ سے پھر امتحان کہاں ہوگا اب یہاں پر آپ غور کیجیے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل ہے فرون اور حضرت موس علیہ السلاط والسلام وقتی طور کے پر آپ یہ کر دیجئے فرض کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو حکومت حاصل ہے اختیارات حاصل ہے دولت ہے ساری چیزیں جو فرون کے پاس تھی فوج ہے سپاہی ہے ساری چیزیں اس کے پاس حضرت موسی علیہ سلاۃ وسلام کے پاس اور فرون کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بالکل کنگال بے بس ہے تو کیا مقابلہ ہوتا کوئی مقابلہ نہیں تھا کوئی امتحان کوئی آزمائش نہیں تھی آزمائش یہ ہے کہ حق کو اللہ تبارک و تعالی ظاہری اعتبار سے مال و اسباب اور دنیا کی دولت اور شہرت سے بے نیاز کرتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ حق کی جستجو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے دنیا نہیں اور وہ صرف ایمان کی بنیاد کے پر اس راہ کے اندر لڑتا ہے چلتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے یہ اہم چیز یہی ہے ایمانی پاور جتنی مضبوط ہوگی انسان اتنا کامیابی کے ساتھ دنیا کے اندر ترقی کرے گا اسے یقین ہے اگر وہ دنیا حاصل کر بھی لے تو اس کو معلوم ہے کہ سب چھوڑ کر جانا ہے صحابہ دو موقع کے پر ایک بہت پیارا شعر کہتے تھے اللہم لا عیشہ الا عیشہ الاخرہ فقفر الانسار والمہاجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر رسمیہ طور پر کہتے فقفر الانسار والمہاجرہ میرے پردگار پس تو انصار اور مہاجرین کی بخشش کر انہیں معاف کر دے انسان دنیا میں کچھ بھی کمالیں یہاں اتنی ساری فکر اور اتنی ساری آزمائشیں اور ستانے والی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہیں انسان اسے بچ نہیں پائے گا قرآن مجید نے بہت پیاری بات کہی اللہ حید و الادار سلام اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے سلامتی سلامتی کا مطلب کیا یعنی وہاں ذہنی طور پر انسان کو سکون ہوگا سب سے بڑا ٹینشن انسان کو یہ لگا ہوتا ہے کہ اسے ہر قسم کی فکر سے آزاد کر دیا جائے انسان اگر پڑھائی لکھائی کر رہا ہے جوانی کے عالم میں ہے تو اسی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ شادی اور شادی کے بعد پھر اس کے سامنے مسائل بچوں کی پیدائش کے پرورش کے آتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ بیتتا نہیں ہے کہ موت کا بلاوا آ جاتا ہے بڑھاپا لگتا ہے چالیس سال پچاس سال کی عمر ہوتی نہیں ہے مختلف بیماریاں دروازے کے برابر دستک دینا شروع کر دیتی ہے ابھی بیماریوں سے لڑتے ہی رہتا ہے کہ بڑھا پاتا پا ہے اور موت کی آگوش میں ساری چیزوں کو سمیٹ کر لے کر چلا جاتا ہے ختم ہو جاتی ہے زندگی قرآن نے دو ہی جملے کے اندر پوری حقیقت کو بیان کیا اللہ کو متقاصر حتی تم المقاب زیادتی کی طلب نے تمہیں بیگانہ کر دیا گافل کر دیا اپنے مقصد سے لاپرواہ کر دیا یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے پوری انسانی زندگی یہی ہے زیاتی کی طلب کوئی عزت میں زیادتی چاہتا ہے کوئی دولت کی جاتی کی طلب میں لگا ہوا ہے کوئی خواہشات کی جاتی کی طلب میں لگا ہوا ہے کوئی دنیا کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بس زیادتی زیادہ سے زیادہ اسے ملنا چاہیے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے اسی فکر میں اپنی پوری زندگی لگاتا ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ آ کر پیغام دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے کوئی آپشن باقی نہیں بچتا ہے کوئی مہلت نہیں ہوتی ہے ختم ہو جاتا ہے معاملہ اور نے کہا کمزور مت پڑو اگر کمزوری ہوگی سارے معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے اپنے ایمان اپنے معاملات کو خراب مت ہونے دو ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اس کے اثرات معاملات کے پر پڑتے ہیں امام ترمیزی نے ایک واقعے کو نقل کیا یہ ایک صحابی کی آپ بھی تھی ہے وہ اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بیان کر رہے ہیں حضرت مرسد بن ابی مرسد الغنبی رضی اللہ تعالیٰ سرے نور کی تفسیر میں حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا حضرت مرسد بن ابی مرسد الغنبی رضی اللہ تعالی اللہ نے عجیب صلاحیت دی تھی یہ لوگوں کے گھر میں جاتے ڈاکو تھے بہت بڑے کے جانوروں کو کاندھے کے پر رکھتے دیوار پلا کر باہر پورا پورا جانور اپنے کاندھے کے پر لات کر باہر نکل جاتے اتنی صلاحیت تھی اور لوگوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں لگتی کہ کیا ہوا صبح ہونے کے بعد پتا لگتا کہ جانور چوری ہو چکا ہے ڈاکا زنی کے ماہر تھے لیکن اللہ نے دل میں ایمان کی روشنی کو داخل کیا اگر ہم کچھ نہیں بھی کرتے اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اگر ہم کسی کو اپنے زبان کے ذریعے اسلام کی دعوت نہیں بھی دیتے ہیں اگر ہمارے معاملات ہمارے کردار صحیح ہیں تو یہ دوسروں کے ایمان اور دوسروں کے معاملات کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے ڈاکو کس وقت تو جاتا ہے ڈاکا زنی کے لیے چور کس وقت تو چوری کے لیے جاتا ہے جب لوگ گہری نیند سو رہے ہیں جو کہ تحجد کا وقت ہوتا ہے رات کے دو تین چار بجے کا جو مرحلہ ہوتا ہے گہری نیند میں لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اسی گہری نیند کا فائدہ اٹھا کر وہ چوری کرتے ہیں یہ بھی اسی وقت ایک مسلمان کے گھر میں داخل ہو گئے تو حیران ہو گئے کہ جب لوگ گہری نیند لے کر نیند کا مزہ لے رہے ہیں سو رہے ہوتے ہیں اس گھر میں آخر آواز کس کی کس قسم کی آ رہی ہے انہوں نے پہلے قرآن مجید کو کبھی نہیں سنا تھا کان لگا کر سنا تو اللہ کا کلام تھا اور وہ عربی سمجھتے تھے اللہ کے اس کلام نے دل کے اندر گھر کر دیا حالانکہ وہ گئے تھے چوری کرنے کے لیے ڈھاکہ زنی کے لیے لیکن اللہ نے اسی عمل کو ان کی نجات کا اور اسلام کے بنانے کا ذریعہ بنا دیا مسلمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائے تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھنا چاہ مسلمان ہونا چاہا لیکن ایک بات انہیں ستا رہی تھی ایک فکر انہیں کھا رہی تھی کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں صحیح بات ہے لوگوں کے مال کو اس طریقے سے لوٹ لینا چوری کر لینا جس کے یہاں چوری ہوتی ہے ڈاکہ زنی ہوتی ہے اسے احساس ہوتا ہے اس کے سرمایے کو اس کے احساسے کو پل بھر میں غائب کر دیا جاتا ہے کیا احساس ہوتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ال اسلام و یاد اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تم اسلام نے کراؤ مسلمان ہو جاؤ اللہ تمہاری مفرت کرے گا مسلمان میں نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں یہی ایمان کی روشنی ہے کہا کہ اللہ کا رسول مجھے اب کرنا کیا ہے ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا حلال و حرام کے بارے میں سوچے گا جائز و ناجائز کے فرقوں کو جاننے کی کوشش کرے گا یہاں تو تاجر یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہم دھوکہ نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک ہماری تجارت میں برکت نہیں ہوگی اسلام کے بالکل خلاف میں ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم چال بازی نہیں کریں گے تب تک دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتے یہ ساری بے وقوفیاں ہیں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن اس سے دس پنٹ بلکہ اس سے کہیں زیادہ چلا بھی جاتا ہے اور سب سے بڑی بات خود اس طرح کی حرکت کے کرنے والے کے دل میں اگر ایمان باقی ہے تو یہ اسے خود کچو کے لگاتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے دل مطمئن نہیں ہوتا تو یہ گئے جانے کے بعد نماز ادا کی نماز پڑھنے کے بعد پوچھ رہے کہ اللہ کا رسول اب مجھ کو کرنا کیا ہے حلال و حرام کی تمیز اللہ کا رسول نے کہا پہلے کیا کرتے تھے کہا کے ڈاکے ڈالتا تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ وہی کام کرو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں ڈاکے ڈالوں ایک نماز پڑھنے کے بعد زندگی کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی یہاں ہم پنچ وقت نماز ادا کر رہے ہیں اس کے بعد کیا حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے یعنی ہم وہ انقلابی نماز پڑھ ہی نہیں رہے جو مطلوب ہے ہم ایک رسم ادا کر رہے ہیں سب آ رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی پڑھنے کے لیے ہم بھی آ رہے ہیں نماز انقلابی ہونا چاہیے جو ہماری شخصیت ہمارے کردار کو تبدیل کرے اگر ایسی نماز ہم نہیں پتے تو کیا فائدہ اس نماز کا نماز کے پر نماز پتے جا رہے ہیں حج بھی ادا کر چکے عمرہ بھی ادا کر چکے ہیں لیکن حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں جائز و ناجائز کا کوئی فرق نہیں سب پتا ہے اور اس کے بعد بھی حرام چیزوں کی طلب ہے ناجائز چیزوں کو اپنانے کی تمنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ہم ادا ہی نہیں کر رہے جو رب کو مطلوب ہے جو انسان کی شخصیت اس کے کردار کو تبدیل کرتی ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو پہلے تم یہ کام غلط ارادے سے نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے اب یہی کام تم فائدہ پہنچانے کے لیے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاحیتوں کو گٹسوں کو ضائع نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے آپ کی شخصیت اگر اس اینگل سے آپ دیکھیں گے اس زاویے سے تو حیران ہوں گے کہ شخصیات کو پڑھنا کون کی صلاحیت کا ماہر ہے اسے اسی فن کے اندر استعمال کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ کے ماہر تھے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں استعمال نہیں کیا حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ نے یہ میدان دعوت و تبلیغ کے ماہر تھے چنانچہ آس صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بیعت کرنے کے بعد ہجرت سے دو سال پہلے مدینہ کے اندر انہیں بحیثیت دائی اور مبلغ بنا کر بھیجا نتیجہ یہ تھا کہ دو سال کے اندر مقصد کیا تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں اسلام متعارف ہو جانا چاہیے سارے لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے مسلمان کون ہے تاکہ مسلمان جب مدینہ آئے تو ان لوگوں کے لیے اجنبی نہ رہے کوئی ہماری مخالفت نہ کرے یہ زمین ہموار کی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ نتیجہ یہ تھا کہ حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں تک اسلام کو نہ پہنچایا ہو یا اس گھر میں کا کوئی شخص و مسلمان نہ ہوا ہو سداران کے پر خصوصی محنت کے بہت اچھے انداز سے آپ ان ساری تفاصل کو سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ جو, جو فیلڈ کا ماہر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان کے اندر اسے پنپنے کا اور ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع دیا اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو مکہ کے اندر ہمارے کچھ مسلمان ساتھی ہیں جنہیں زبردستی قید کر کے رکھا گیا ہے تم اپنی اس صلاحیت جو ڈاکہ سنی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اسی صلاحیت کے بلبوتے کے پر ہمارے ان مسلمان ساتھیوں کو چھڑا لاؤ انہوں نے ویسا ہی کیا یہ کہتے ہیں ان کی زندگی کا دوسرا اہم پوائنٹ پہلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ایمان کتنا پاورفل تھا حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو گئی اب وہاں مکہ جانے کے بعد اناق نامی ایک شناسا تھی ایک عورت تھی جن سے ان کے زمان جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے ناجائز تعلقات تھے اس عورت نے رات میں سائے کی بنیاد کے پر پہچان لیا کہ یہ مرصد ہے جیسے ہی دیکھا کہ یہ مرسد ہے کہا کہ آج رات ہمارے بتاؤ دعوت زنا دی حضرت مرصد نے کہا کہ ان ہاتھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیت کر لی ہے اب یہ گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے اس نے کہا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے شور مچا دوں گی کہا کہ چلے گا اس نے شور مچا دیا یہ بھاگے اور ایک ٹیلے کے نیچے جا کر چھپے وہ کہتے ہیں کہ لوگ میری تلاش میں اس ٹیلے کے بالکل قریب آ گئے یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پیشاب بھی کی میں وہیں موجود تھا لیکن کسی نے مجھے نہیں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی اس کے بعد جب یہ چلے گئے میں نے مسلمانوں کو آزاد کرایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا کر سوال کیا کہ کیا میں اناک سے نکاح کر سکتا ہوں میں جائز طریقے سے خواہشات پوری کر سکتا ہوں تو قرآن مجید کی, آیت نازل کی ہوا اللہ او مشرق کہ کسی بدکار زناکار عورت سے وہی مرد شادی کرے گا کہ جو زانی ہوتا ہے جو مشرک ہوتا ہے قرآن مجید نے زانی اور مشرق دونوں کو ایک ہی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کیوں اس لیے کہ دونوں جائز مقام کو چھوڑ کر ناجائز مقام اور ناجائز حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں شرک کرنے والا اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کرتا اس کو عبادت کرنا چاہیے لیکن اللہ کی ایسے ہی زانی اللہ نے ہم کو منع نہیں کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل نہ کریں کریں لیکن جائز طریقے سے جیسے ہونا چاہیے دونوں ایک ہی مقام کے پر زانی عورت یہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے جائز شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور مشرقہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے بے وفائی دونوں جگہ ہے ایک بندے کے ساتھ ہے اور دوسرے اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے قرآن نے اسی لیے دونوں کو ایک ہی مقام پر استعمال کیا اس واقعے کے اندر بتانے کا مقصود یہی تھا کہ اللہ پر یقین اعتماد جتنا پختہ ہوگا چاہے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو جیسا کہ انہوں نے نبی سے سوال کیا مجھے کرنا کیا ہے جو لوگوں کی نگاہ میں عمل آتا ہے تنہائی میں اس عورت نے دعوت ذنا کی حالانکہ جاہلیت کے زمانے میں اس کے ساتھ اس طرح کے مراسم تھے لیکن اسلام آنے کے بعد ان ساری چیزوں کے پر پابندیاں لگا لی کتنا وقت تو بیتا تھا کچھ ہی دن اور اتنے اثرات زندگی کے پر یہاں خاندانی مسلمان پیدائش سے لے کر جوانی اور عمر کے مرحلے تک یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی توفیق عطا کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاملات صحیح ہونا چاہیے یہی ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے اگر ہمیں معاملات کے اندر خرابیاں ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے قرآن نے صاف کہا کہ نہ تمہیں کمزور پڑنا ہے نہ تمہیں غم زدہ ہونا ہے جو چیز تمہیں دنیا میں چاہت کے باوجود نہیں مل پائی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمہاری تقدیر نہیں تھی ہم دنیا میں بہت ساری خواہشات رکھتے ہیں چاہے وہ اولاد کی ہو بیوی بی کی ہو دولت کی ہو عزت کی ہو شہرت کی ہو جو بھی چیزیں ہیں بہت چاہت کے باوجود وہ نہیں مل پاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تقدیر نہیں تھی اس کے پر غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ تقدیر نہیں تھی کیوں گمزدہ جو تقدیر کا حصہ نہیں ہے اس کے پر غم منانے کی ضرورت کیا قرآن نے کہا وَأَنتُمُ تم عالم انکن تم اگر تم مؤمن ہو تو سب سے بلند تم ہی رہو گے اگر ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ سلامت ہے تو دنیا میں ہم سے بہتر کوئی نہیں اس لیے کہ سلامتی اور اچھائیاں صرف ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلما پڑے ایمان کا مطلب یہ ہے ایمان کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونا کہ ایمان کی ساٹھ سے یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں فا دل وقول لا اللہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر کلم توحید لا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے نچلے حصے کے اندر تطول اللہ طریق راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ نہیں کہ اتھی کرمن کرنا تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہاں ہم یہ بھی خطائیں کرتے ہیں کہ ہماری اپنے گھروں کے سامنے نالیاں کھوتے ہیں آنے جانے والے لوگوں کے پر گندگی تعفن یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار ہم ہیں کتنی باتیں کی جائے ایک ایک جملے کے اندر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی حقیقتوں کا لا کر جمع کر دیا ہماری ذات سے اگر کسی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے چاہے اللہ کو ہو یا بندے کو اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے اتنی خامی پائی جا رہی ہے ہمارے ایمان کے اندر دونوں چیزیں لازمی ہیں اب اللہ کی بندگی اچھے طریقے سے کریں اور بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہونا چاہیے اگر کوئی پنج وقتہ نمازی ہو حج ادا کرے ہر سال حج ادا کرے عمرے کے اوپر عمرہ کر رہا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں اس کا اخلاق اس کا رویہ بہتر نہیں اس کی زبان اچھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کے پر اثر انداز ہوا ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہونے چاہیے میں <تصفح> نے ایک حدیث پیش کی تھی اختصاراً اس بات کو پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں بہت مشہور روایت ہے ابوداؤت کی کتاب جہاں جنگوں کا چیپٹر ہے ہماری ایمانی کمزوری کا نتیجہ اجتماعی طور پر کیا ہوگا اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا میں نے تو ابھی یہ جو باتیں بتائی تھی وہ انفرادی تھی کہ انفرادی طور پر ہماری ایمانی کمزوری کا نتیجہ کیا ہے معاملات کی خرابی یہ ہمارے ایمانی کمزوری کی دلیل ہیں اور دوسری چیز اجتماعی طور پر یعنی پوری قوم ہی ایمان کی کمزوری کا شکار ہو جائے تو اللہ پھر پوری قوم کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریب ہے وہ سمانا کہ تمہارے خلاف امتوں کو دعوت دی جائے گی انوائٹ کیا جائے گا جس طرح کے دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا شخص دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے آپ دسترخوان پر بیٹھے کوئی آ گیا تو آپ دعوت دیتے کہ آپ بھی آ جائیے کھا لیجیے تو مسلمان اس طرح دسترخوان کی زینت بن جائیں گے ایک بات یاد رکھیے گا ایک چھوٹا سا پرندہ مرغے کو آپ دسترخان کے پر نہیں رکھ سکتے کب رکھیں گے جب اس کو زبا کر دیا جاتا ہے تو مسلمان جب اپنے ایمانی پاور کو کھو چکے ہوں گے تب یہ دسترخوان کی زینت بنیں گے جب ان کا ایمان سلامت تھا ایمانی پاور مضبوط تھی تو یہ عرب سے نکل کر وقت کی سپر پاور سے ٹکراتے تھے چاہے وہ ایران ہو روم ہو جو بھی ہو ہر قسم کی طاقتوں کو اپنے پیرے تل پیرے تلون دیا تھا یہ ایمان کی پاور علامہ اقبال نے کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے ان بازو میں ظاہری نہیں ایمانی پاور ہونا چاہیے جب دنیا کے پر اسلام چھائے گا مسلمان چھائیں گے اور اگر ایمانی کمزوری ہے تو ہم اپنے آپ کے لیے مسئلہ بن جائیں گے پڑوس کے لیے مسئلہ بن جائیں گے مسلمانوں کے لیے مسئلہ بن جائیں گے آ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات کہی تبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے حب کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے انفعهم جو انہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے یعنی اس کے کردار اس کے عمل اس کی زبان کسی چیز سے تکلیف نہ ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا المسلم منسل المسلمسانی حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے آپ غور کیجئے کہ آپ کے ہاتھ آپ کی زبان ان چیزوں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یا تو انہیں فائدہ ہوتا ہے تو یہ ایمانی پاور ایک مرغو کو بھی اگر دسترخوان کے پل لانا ہے اس کو زبا کرنا ہوگا تو ایمانی پاور ختم ہو چکی ہوگی اس کے بعد مسلمان دسترخوان کی زینت بنیں گے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی آ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بلکہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی اور آج دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہے کروڑوں کی تعداد میں ستاون ممالک مسلمانوں کے پاس ہے لیکن تمہاری حالت کیا ہوگی سیلاب کے پر بہنے والے کوڑا اور کرکٹ کی طرح کچرے کی طرح یہ ہماری بستیاں بھی ترشاتی ہے کہ مسلمان کون ہے ہماری بستیوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسلمان کی کیا کنڈیشن ہے ایک غیر مسلم کی بستی میں جائیے وہاں صاف صفائی جبکہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ اتہور شطر الایمان پاکی آدھا ایمان ہے کتنی صفائی ہم اپنے گھروں کے اطراف میں اپنے علاقوں میں رکھتے ہیں غور کیجیے گا کوڑا کرکٹ کی طرح کچرے کی طرح کوئی حیثیت نہیں سیلاب پاپانی جہاں چاہتا لے جا کر پھینک دیتا ہے یہ حالت مسلمانوں کی اور وہی ہو رہا ہے جب مسلمانوں کے پر جس طریقے سے جو چاہتا ہے وہ کر کے نکل جاتا ہے برما میں آپ نے دیکھا کیا ہوا افغانستان کے اندر کیا ہوا عراق میں کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ملک کے شام میں تقریباً دس لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے بالکل کورے کرکٹ کی طرح کچرے کی طرح بنا کر رکھ دیا گیا کوئی آواز اٹھانے والا کوئی بولنے والا نہیں یہ مسلمانوں کی حالت جو آپ نے بیان کی تھی بین ہی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی یہ ایسا کیوں ہوگا اس کی وجہ آپ نے بتائی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال لیا جائے گا اس لیے کہ ایمان مضبوط ہوگا تو دوسرے ڈریں گے یہ کمزور ہوگا ہر کوئی چڑھ دوڑے گا ہماری شان ہماری شوکت ایمان کی بنیاد پر قرآن کی بنیاد پر مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں کی نقالی کریں گے ان کے تہواروں کی نقالی کریں گے ان کے ان کی طرح رہنا سہنا بنائیں گے ان کی طرح وضاح بنائیں گے ان کی طرح لباس پہنیں گے تب کہیں جا کر ہمیں دنیا میں عزت ملے گی نہیں حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نہبل اسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی بنیاد کے اب عزت دی اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرنے جائے گا اسے عزت نہیں صرف ذت ملے گی اور ہم ذلت تلاش کر رہے ہیں عزت نہیں عزت تلاش کرنا ہے تو ہمیں ایمان میں اسلام کے اندر ملے گی تو دشمنوں کے دلوں سے خوف نکال لیا جائے گا اور ہمارے دلوں کے اندر کیا ڈالا جائے گا اللہ کے رسول نے کہا کہ وہن ڈال دیا جائے گا وہن کمزوری کو کہا جاتا ہے اس کے بعد بھی صاحبی نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے کہ وہن کیا ہے کہا حب الموت دنیا کی محبت مو سے نفرت اور یہ چیز بالکل نمایاں طور کے پر ہے اگر ایک شخص حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے جائز و ناجائز کا فرق چھوڑ دیتا ہے دوسروں کے حقوق کے پر ناجاز طور کے پر قبضہ کرتا ہے گسب کرنے کی کوشش کرتا ہے ظلم کرتا ہے زیادیا کرتا ہے اپنی دنیاوی پاور کا غلط استعمال کرتا ہے سب دنیا کی محبت کی علامت ہے اسے موت سے نفرت ہے صحابہ وہ تھے جو موت کے پیچھے بھاگا کرتے تھے اور شہادت کے ذریعے انہوں نے موت کو جاویدانی زندگانی عطا کی موت ایسی تھی جس کے پر زندگی رشک کرتی تھی صحابہ تھے اس لیے کہ انہیں موت سے نفرت نہیں تھی انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی وہ محبت جو ناجائز محبت ہوتی ہے یہ سب ایمانی کمزوریاں بہت ساری چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں لیکن یہ حدیث ہمارے سامنے اجتماعی طور پر ہماری قوت اور ہماری شان و شوکت کی کمی کی دلیل پیش کر رہی ہے اگر ہم نے ان چیزوں کو سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ ہمارے معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہم جتنا دور نکل چکے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم اپنے صحیح مقام کے پر آنا چاہتے ہیں تو ہم کو پلٹ کر آنا ہوگا توبہ کرنا ہوگا استفار کرنا ہوگا اور صحیح منزل کی جانب قدم اٹھانا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق نائت فرمائے آمین بارک اللہ قرآن وکیم ان تعالیٰ کریم الکمبر